شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ میرے <تصفح> عزیز میں نے عرض کیا تھا کہ یا بنی اسرائیل <تصفح> کتنی دفعہ جی آپ لکھو ہاشا لکھو پہلا یا بنی اسرائیل پہلا پہلا یا بنی اسرائیل بطور مجمل عنوان کے تھا یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں پہلا یا بنی اسرائیل بطور مجمل عنوان کے تھا ات مقرر تقریر نہیں کرتا کہا تھا میری تقریر کا عنوان یہ ہیں بطور مجمل عنوان کے تھا دوسرا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 تو اب یہ یا بنی اسرائیل کا بطور خلاصہ کیا اور نتیجہ ہے تفصیل ہے اور یا بنی اسرائیل میں ترغیب لکھ لو یا بنی اسرائیل حسرو نعمت العالمین یہ کیا ہے ترغیب بد کو یومان یہ کیا ہے ترغیب ہے یوم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 اب عزپ اللہ ابراہیم کا اپنا مضمون ہے فضیلت بانی کعبہ فضیلت بانی کعبہ کون ہے بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے چند باتوں کا پاتمّن پاس پورا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے نہیں پاتم انّہ یہ نتیجہ امتحان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انعامی نمبروں میں پاس ہو گئے ٹھیک ہے جی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 اور نمبر دو پھر وطن سے بے وطن ہوئے ملک عراق چھوڑ کے کہاں چلے گا ملک شام تو وطن سے بے وطن ہونا بڑا امتحانی پھر تیسری بات یہ ہی کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی بی کو بیوی بی حاجرہ اور اپنے چھوٹے بچوں کو ملک شام زلے کے او مکہ پاک پہنچاؤ یہ بڑا امتحانی اور مکہ پاک شہر کا کوئی آدمی نہیں تھا بادن خیر جیزو. وادی تھی پہاڑ سے کچھ ہی نہیں تھا ایسے گرانے کے اندر اپنی بیوی بی کو اپنے بیٹے کو بٹھا بی کے چلے گئے اللہ کے سہارے یہ بڑا امتحان ہی ایسے کون کر سکتا ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے کیا حکم ہوتا ہے اس کو میری راہ میں کو یہ بڑے بڑے امتحان ہیں ذہن میں بیٹھا یہ تھے بڑے امتحان منہ چونکہ کا کاٹنا کلی کرنا وغیرہ جو لکھتے ہیں نا <laughs> یہ تو چھوٹی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہوگا جی پاس ہوگا انعامی نمبروں میں اتنے نمبروں میں تو آپ انعام ملنا چاہیے یا نہیں تو فاطمہ ہنہ کے نیچے کا لکھا ہے آگے کالا انی جاہر ہوگا امام انعام ہے انعام مل رہا ہے اور میں بے شک میں بنانے والا ہوں تو اس کو واسطے لوگوں کا امام امام کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی آپ پیشوا ہوں گے اور نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی تو چاہے آپ بنی اسرائیل تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اور میرے حضرت بھی کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں آپ کی اولاد میں نبوت رہے گی اور وہ اولاد ملت ابراہیمی کی تباہ کرے گی کیا ہاں ملت ابراہیمی آپ آب بھی ملت ابریم کی حضرت بے ش میں بنانے والا ہوں تو واسم امام کالا ضروریاتی انسان کا اپنی اولاد پیاری فرما براہم اللہ میری اولاد میں میں سے امام بنا دو امام بنے نبی کالا و من ضروریاتی یعنی اے جالمین ضروریاتی امام آف ساری عبارت کیا ہے اے جلمین ضروریاتی آ میری اولاد سے بھی تو امام بناؤ فرمائے تیری اولاد میں جو ظالم مشرق ہوں گے نا وہ امام اور نبی نہیں بن سکیں گے کیونکہ نبی کا خاصہ کیا ہے قسمت کیا لکھو لا جنال کے نیچلے اسمت انبیاء لا جنال کے نیچے عسمت انبیاء فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا یہی امامت و نبوت والا ظالمین کو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 مسابہ بنا جائے رجوع تاب ابال کی ہے بھائی سب کا رخ خدار نہیں کہ نماز جو پڑھتے ہو کس طرح رخ کرتے ہو بیت اللہ کے طرح مرجے تو ہوا ادھر رجوع کرتے ہو ہاتھ جمرے کے لیے وہاں جاتے ہو دنیا ہوتی ہے وہاں دیکھو نا بیت اللہ کے ارد گرد کیسے پروانہ وارتواب ہوتا ہے عاشق ہیں دوڑتے پھرتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے تمام لوگوں کی کیا جائے ریو ہے है. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ساتھیوں کو عرض کیا پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارہ ہے میرے دل کا دلارا ہے وہ دیکھو گھومتے پھرتے عاشق مسل پروانہ خدا کے عشق نے ان کو عالم سے ہے بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو آنکھوں سے کیا جاتے ہیں میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا کسی کے حسن منظر نے میرے دل کو سوارا ہے اس کے حوسن منظر سے میرا دل کا ہو گیا اچھا ہو گیا پھر اللہ کی بار گاہ میں میں نے عرض کیا تہی دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی خالی ہاتھ آیا دامن بھی خالی تیرے در کا گداگر دعا کرو اللہ اپنے گھر کا گداگر بنائے اپنے گھر کا گداگر بنائے تہی دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نعمانی تیرے فضل و کرم کا و بخشش کا سارا ہے اور تمہارے پلے کچھ ہی عجیب نظارہ ہوتا ہے کراچی کے ایک ساتھی دے مجھے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں آیا تو ہوں لیکن بیوی بچے خوب یاد آ رہے ہیں کچھ پریشان سا تھا وہاں میں نے کہا اس کا علاج یہ کہ تم میرے ساتھ بیٹھا کر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 جائے امن امن کی جگہ ہے وہاں تو ہم نے نہیں سنا کہ خود کوئی شملہ ہوا ہو یا مار داڑ ہو وتا خدو میں مقامی ابراہیم وسلح پرمایا بیت اللہ کے بانی ابراہیم ہیں اور یہی ان کا کعبہ ہے کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی برا ہے اس کی علامت کا ہے کہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں انشان ہے وہاں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 رضی اللہ تعالیٰ کی دلی تمنا کے موافق اللہ تعالیٰ امر ناتھ نے بمن امرنا. بمن بادا نہیں کس معنی میں ہے حکم کیا ہم نے امرنا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو انتحرا یہ کہ پاک رکھے میرے گھر کو سے پاک رکھے بتوں کی نجاست سے کیا ارے مکے والو تمہارے دونوں دادی ابراہیم اور اسماعیل وہ تو بتوں سے پاک رکھتے تھے کس کو بیت اللہ کو اور تم نے بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے پاک لو عقل کرو پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے طائفین کے دو معنی ایک تو طواف کرنے والے دوسرا طائفین کا معنی آفاقی کیا باہر سے آنے والے بھائی ایک تو مکے کے ہیں نا باشندے دوسرے کون ہیں تو باہر سے آنے والے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے تائفین. تو کتنے معنی لکھ رہے ہوتا ہے فین کے طواف کرنے والے دوسرا کیا آفاقی باہر سے آنے والے آکفین کے, کے بھی دو معنی ہیں ایک ہے اعتقاب بیٹھنے والے دوسرا کیا مقامی کیا وہاں کے باشندے وار رکا رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے وائز کالا ابراہیم اور ابال ادیا ابراہیم ادیا من دعا ہے دیا اب ابراہیم اب علیہ السلام کی کیا شروع ہو رہی ہے دعائیں شروع ہو رہا ادراہیم اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پرور بنا دے تو اس جگہ کو شہر امن والا یہ اس وقت دعا مانگی جب شہر نہیں بنا تھا اس لیے ہاضا کا مشاعرے کیا بنے گا وہی جگہ ایک اور مقام کے اندر زل بلد کیا پھر وہ اس وقت دعا مانگی جب بنو جرحم کا قبیلہ آیا اور آبادی ہو گئی تھی یہ پہلے کی دعا ڈبل بنا جگہ نمبر ایک ورژ میں من سمرا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 رزق کے دوست کے احال کو فلوں کا من آ من آ یہ بدل باز بناؤ احال سے بدل باز ہے رزق کے دوست کے رہنے والوں کو فلو کا یعنی ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے ساتھ اللہ کے اور دن کی آمد کے یعنی رزق کس کو دو مومنوں کو دو کافروں کو نہ دینا کیا مومنوں کو دینا کافروں کو یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا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 تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہونا من آمنا جو ایمان لائے اس کو رزق دینا کالا اللہ نے فرمایا و من کا فرا فتح کافر کو بھی نفع دوں گا رزق دوں گا لیکن صرف دنیا کے اندر کیا یہ کلیل مدعا تھا نا دنیا کی پھر اس کو کشان کشان, کشان کھینچ کے لے جاؤں گا کہاں دوزا کی طرح بیشہ کے لیے پھر چلے گا فرمایا و من کا وہ شخص کو کافر ہے پس نفع دوں گا اس کو میں کلیل تھوڑی مدعت دنیا کی سم مستر ہو پھر کھینچ کے لے جاؤں گا اس کو عذابِ نار کی طرف اور کیا ہوگا برا ہوگا ٹھیک ٹھکانہ تو ابراہیم علیہ رحصان رشت عام ہے ایک آرا بھی آیا جی اس نے اونٹ کو باندھ دیا نماز پڑھی نماز کے بعد دعا مانگی تو دعا جو مانگ رہا ہے تو کہتا ہے اللہ و محمد ولا تر ہم بانا اے اللہ میرے اوپر رحم کر محمد پہ بھی اور کسی پہ رحم نہ کرنا <تصفح> وہ بات یاد ہے نا ابراہیم علیہ سے فرما رہے کہ قابو کو رس کے نہ دینا <تصفح> تو حضور ہنس پڑے فرمانے کے لک سکتا اللہ کی رحمت وسیع ہے تو نے تنگ کری تو اللہ رحمی و محمد اللہ رحم الرف <تصفح> و ابراہیم القواعدہ اخلاص سے بانی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 <laughs> ایک دفعہ جی بھی امتحان لیا اور طلباء بیٹھے ہوئے تھے شعر آیا فارسی کا میں تو فارسی کا اشاعر ہوں نا ان کا شکار کسن شباد دام باد چین کی جا ہمیشہ باد بدست دام برا بڑا مشکل شعر آئے تو حضرت نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ اس کا معنی میں دیکھنے لگا کہ نہیں تو نہیں تو نہیں تو جاتی ہے فارسی تو یہ شعر میں نے ملتان علماء کے سامنے پڑھا میں نے کہا کوئی معنی بتائے گا ابھی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 اگر حضرت اسماعیل کو ساتھ ذکر کرتے نا تو معلوم ہوتا کہ دونوں کی حیثیت برابر تھی کیا یعنی دونوں معمار تھے حالانکہ حیثیت برابر نہیں ابراہیم معمار تھے اسماعیل مزدور تھے پتھر اٹھا کے دیکھتے تھے تو فرمانے لگے جگا کو اللہ اللہ جگا دے پھر فرمایا میں حضرت مفتی اعظم کے ساتھ کیا حج کرنے تو بیت اللہ کے سامنے حضرت مفتی اعظم تلاوت کر رہے تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تھے نا مفتی اعظم تو حضرت مفتی رشیدہ سے ان کے شاگرد تھے تو مجھے بلایا اسی جگہ فرآم مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ حضرت اسمعیل نے کیا قصور کیا یہی سو... سوال کیا مجھ سے تو مفتی صاحب کہ میں نے بھی یہی جواب دیا جو توں نے جواب دیا میں نے کہا الحمدللہ استاد شگر دونوں کا توافوں کو گیا اللہ ہمارے ان اکابر پہ رحم و کرم فرمائے آ ان کی ترقیے درجات فرمائے چلیے کہاں پہنچ گئے جی ربنا وجعلنا مسلمین پہنچ گئے نا یہ سب دعائیں ہیں یا نہیں ہیں اے ہمارے پروردگار کر تو ہم کو فرم اپنا اور ہماری اولاد سے بھی امتم مسلم طلع ایسی جماعت بنا جو فرم بردار ہو تیری ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا مانگی یا نہیں امت مسلمہ کون ہے وہ ہم ہیں وہ تو امت یہود دوسرے امترانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کن کے لیے دعا مانگ رہا ہے ہمارے لیے امتوں باہر منا سکھنا آر نام علمنا سکھا ہم کو کیونکہ آ سکھائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں علمنا سکھا ہم کو احکام ہمارے مناسب کا من احکام حج بھی ہے اور مطلع کہ حکام عبادت بھی ہو سکتے ہیں دونوں معنی احکام حج یا مطلع کہکام عبادت اور تو اس کا منع کیا ہے جی خصوصی توجہ فرما ہم پہ میں نے تابا کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی سے کس کی طرح رجوع فرمائیں رحمت کی طرح خصوصی توجہ ہم پہ بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے ربنا نا بابا سی ہم رسولہ دلیل اول برائے اس بات رسالت پہلے میں نے کیا کہا تھا تمہید تھی واضح طلح ابراہیم میں کہا تھی تمہید تھی نہ اس بات رسالت تھی اب دلیل ہے دلیل برائے اس بات رسالت دلیل اول تو جس طرح حضرت نے ہمارے لیے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ تو ہمارے آقا کے لیے ہمارے نبی کے لیے دعا مانگی ہاں؟ اے ہمارے پرور اور بھیج ان کے اندر یہ ہم ضبیر کا مرجے کس کو بناؤ گے امت مسلمہ کیا بھیج امت مسلمہ کے اندر رسول میں نے ہم ان میں سے ہو بھائی وہاں نوری فرشتے رہتے تھے یا بشار رہتے تھے او مکے پاک میں بشار رہتے تھے نا تو من ہم ان میں سے ہو کون ہو بشار ہو لکھو بشریت النبی اور رسول ان میں سے ہو انسان ہو بچھار ہو بیج ان کے اندر رسول ان میں سے یاتلو والم آیات کا اوساف رسول او صاف رسول بھی لکھ سکتے ہو فرائض رسول بھی لکھ سکتے ہو کہ تلاوت کرتا رہے ان کے اوپر ایتے تیری میرے عزیز یہ جو تجوید سے کرعت پڑھتے ہیں مجو دین قاری صاحبان یہ میرے حضرت نے سکھائی ہے یا نہیں نبی کریم سا سا سکھائی ہے تو یبتل علیہم آیات کا معنی یہ ہے کہ تلاوت بھی کس نے سکھائی ہمیں حضرت نے سکھائی یہ قرا صاحبان کی سرحد جو ہے نا یہ کہاں تک پہنچتی ہے ابھی کاری بیٹھے حضرت کاری بھائی جیسے ہماری سندیں حضرت علی تک پہنچتی ہیں نہیں آنا مدینت العلم والی ان بابا سندے تو کاری صاحبان کی سندیں کہاں پہنچتی ہیں حضرت ابیہ بنے پ کا تو بھائی اپنے کعب آپ کو کس نے تجوید سکھائی میرے حضرت اس کا یہی ہے یاتلو علیہما یاتِ حضرت تلاوت بھی کرتے تھے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں تم اسی طرح پڑھا کرو پڑھتا ہے ان اوپر پڑھتے تیری بھائی اللہ محمل کتاب الحکمہ یہ تفسیر ہے تلاوت بھی حضور کی طرف سے اور یہ جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں میں سیاہ کار مانا بیان کر رہا ہوں یہ کتاب کتاب اللہ کی تفسیر معنی کس نے بیان کیے حضرت صحابہ کو بیان کیے چلتے چلتے اب آگئے تو آپ لوگ حقیقت میں کس کے شاگرد ہو نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے شاگرد ہم تو واسطے ہیں تو حضور کی شاگرد حاصل کتنا بڑا اعداد ہے یہ بادشاہوں کو حاصل ہے ہاں نہیں ہے بادشاہوں کا حاصل آہ. یہ حضور کی طرف سے نور داخل ہو رہا ہے تمہارے دل میں ہم؟ شاہ. میرا ایک شعر ہے اس بارے میں مستفیٰ کے نور سے دل ہو منور تابد حضرت کی طرف سے تمہارے دلوں میں کیا داخل ہو رہا ہے نور نور داخل ہو رہا ہے سمجھے رسول ان میں سے یترولا اللہ ہے میں بھائی تعلیم دے ان کی کتاب کی کتاب کی تعلیم سے مراج کیا ہے مانیو مطالعے پہلے صرف تلاوتی بلحتما اکمر سے مراد حدیثیں بھی ہیں اور اسرار کتاب بھی ہیں اکمر سے مراد گئے حدیثوں کی تعلیم اور کیا اسرار کتاب بجکی ہیں ایسا تزکیہ باتیں اور ان کی دلوں کی صفائی کریں یہ کتنی سفتیں گئیں چار یات العلحم آیات کا نمبر ایک یل کتاب نمبر دو حکمت نمبر تین تزکیا بات نمبر چار بے شک تو ہی تو عالم حکمت والا ہے وہ معب و ملت ابراہیم ترغیب اسلام بھائی حضور کی رسالت ثابت ہو گئی ابراہیم علیہ السلات السلام نے دعا کی ہم امبت مسلمہ ہیں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 پکے حنفی صحیح حنفی کون ہے یو بندیاں اہل سنت و بھی کون ہے بندی ہیں. اہل سنت کا مساوی ان میں بند ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے اور نہیں اعراد کرتا ملت ابراہیم سے مگر وہ شخص جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو احمد آدمی اراد کرتا ہے سمجھدار نہیں بالاکیٰ ناؤ فضیلت ابراہیم فضیلت ابراہیم اور البتہ تا کہ برگزیدہ بنایا ہم نے اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامل نیکوں سے ہوگا اسال ہی میں اللہ وحد خارجی کیا ہے عام نے کامل نیک اللہ کے نبی کا ہوتا ہے کامل نے ازکال الحر اسلم واج ہے فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی اس کا سبب وجہ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 تو اللہ کا منع رشتہ منع تعلق کیا میں نے کہا کوئی اشعار کا ذوق بھی رکھا کرو بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ جو یہ شعر پتہ کون پڑھتے تھے حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ پڑھتے تھے کہنے نہ کہ تاب ہوا میں باس رب العالمین کے ووسا بہ ابراہیم یہ جی دلیل نمبر دو اس بات رسالت کی دلیل نمبر دو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اے اللہ ان کے اندر رسول بھی پھر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کیا وسیعت کی کہ ملت ابراہیم پہ قائم رہنا ہے وہی اسلام ہے اور وسیعت کی ساتھ اس ملت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یا بنی یا تشریح وسیعت اے میرے پیارے بیٹے بے شک اللہ نے منتخب کیا واسطے تمہارے دین اسلام کو پاس نہ مرو تم مگر اس سال میں کہ کیا ہو فرما بردار ہو مسلم مسلم ہو کے مرنا ام کون تم شہدا یہ زاجر رہ جی یہود کو زجر کس کو یہود جلال جلالین شریح میں لکھا ہوا ہے کہ لمہ قال الہود علبی صلی اللہ علیہ و سلم یعقوب لمبا ماتا اوسٰ بے یہودیت یہودی نے حضور کو کہا کہ یعقوب علیہ السلام جب مرنے لگے تو کس چیز کی وصیت کی یہودیت کی کہ یہودیت پہ قائم رہو اللہ نے فرمایا کیا تم موجود تھے اس وقت بے وقوف انہوں نے تو ملا تھا ابراہیم کی وصیت کی کوئی یہودیت کی وصیت نہیں کی سمجھے ہم کنتم تم شہادا کیا تھے تم موجود جبکہ حاضر ہوئی عقوب کو کیا ماؤ از کالا جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں کو ماتا بھدون ممبا دی کس کی عبادت کرو گے تو میرے باپ کہنے لگے عبادت کریں گے تیرے معبود کی بھائی اللہ آبائے کا تیرے باپ دادوں کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اسعد یہ ہے نا باپ دادا الام واحد کیا یعنی معبود ایک یہودیت میں تو شرک ہے یہودیت میں کیا ہے وکالت یہود و زیرو لبن اللہ عظیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کا توحید ہے ان کے اندر ون المسلم اور ہم خاص اس کے فرمانبردار ہیں انہوں نے بھی مل ابراہیم کی وصیت کی تھی تل کا عمت ان کا دخلات اضال شبو پہلے یہودی نے کہا گا کہ حضرت یعقوب نے کیا وصیت کی اس کا جواب مل گیا نا اب یہودی کہنے لگے بھئی جو کچھ ہو ہم نبیوں کی اولاد ہیں کس کی اولاد ہیں نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہیں اور جو نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے کیا بخشا بخشایا کیونکہ الگان وال جو ہوئے نا نو والبان گان بان بخشے بخشائے <laughs> تو اللہ تعالیٰ ربر بیاں نہیں ہر ایک کو اپنے آپ مال کام آئیں گے بخشے بخشائے نہیں ہو تل کا عماں تو نزال ہے شبہ فرمایا یہ ایک جماعت تحقیق گزر چکی انبیاء کی واسطے اس جماعت کے جو قسم کیا واسطے تمہارے جو قسم کیا اور نہ سوال کیے جاؤ گے اس سے کتنے عمل کرتے کہ کے دن تم سے کیا سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا تو یہ کیوں کہہ دے؟ کہ جب نبیوں کی اولاد ہیں بخشے بخشائے ہیں پہ ایک شاعر کہتا ہے انَ من مینکول ہا انزا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 قرآن تردید کر رہا ہے تل کا عمر تم کا محکمہ کالو کو یہ شک و عام ہے کہتے ہیں جی ہو جاؤ تم یہودی یا نسارا یہودی کہتے ہیں یہودی بند دو نصارے کیا کہتے ہیں نصارا بن جاؤ تہ تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں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 اور ملت ابراہیم سے پہلے نتا بیو محاسوف ہے بل نتا بیو ملت ابراہیم اس کو مقدر کرو نتا بیو آپ فرما دیجیے بل کی اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم کی حنیف حال بنے گا ابراہیم سے درا حال ہے کہ یکسو تھا حنیف کا من کیا جی یکسو کا کیا مانا ایک طرف کا تھا تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق کے اوپر وہ ہوتا یکسو اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں مل جل کے رہو بابا مل جل کے رہو ہاں ہاں سمجھے جی ایسے کہتے ہیں محبوب من و مشرف ہر کس کا بامن شراب پردو دو بضاحد کر یار میرا شراب میں بھی اول نمبر ہے نماز میں بھی اول نمبر ہے ایسے نہ ہو ایک طرف کے بلو تو حنیف کے کو کہتے ہیں تمام بادل طریقوں چھوڑ کے حق پہ قائم ہونے والا وہی جو ابھی میں نے شعر پڑھا تھا بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ یہ حنیف ہے اور نہ تھا مشرقین میں سے کولو آمنا بلّہ خلاصہ ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی تباہ کرو اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے اسلام کس اس میں آ خلاصہ ملت ابراہیم آپ فرما دیجئے قولو کہو تم ایمان لے ہم ساتھ اللہ کے ہما ان ضلع اور ساتھ اس کتاب کے جو اتارے کی طرف ہمارے اور ساتھ اس وحی کے وہ معاً ضرا کے نیچے کا لکھو واہد وہ اس لیے میں لکو آ رہا ہوں کہ بعض نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں بعض پہ کا صحیفے نازل ہوئے بعض پہ محض کا نازل ہوئی وہی اور ساتھ اس وحی کے جو اتارے کی طرف ابراہیم اسماعیل اسعق یعقوب اور ان کی اولاد اسباط بھائی اسبات کس کو کہتے ہیں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 و اولاد اسرائیل ر اسباب ایک فارسی بہن لکھ دیا ہے چلیے تو اسباب سے مراج ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے قبیلے بماعوت یا بوسا اور جو کو دیا گیا موسا عیسیٰ جو کو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے یہ بابا ایسے ہے جیسے ہم کہیں نا جی کہ تم تو تھو تھوڑے پیروں کو مانتے ہو ہم سب پیروں کو مانتے ہیں کیا سب پیروں کو مانتے ہیں سیدنا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانے کو مانتے ہیں بابو سبانی کو ادھر ہندوستان کے اندر ہیں حضرت علی حجویری لاہور کے اندر حضرت بیال حجکریہ ملتان کے اندر اجمیر شریف ہو گیا ایسے میں حضرت پیران کلیار ہو گیا حضرت صابر ہم سب کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو یہی ہے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 حالانکہ تفریق تو ہے یا نہیں دل کر رسول فضل باز بعض بعض یہ رسول ہیں بعض کو بعض کے اوپر کیا دی گئی فضیلت دی گئی تفریق ہے نہیں تو ادھر جس تفریق کی نفی کی گئی ہے نا تفریق ایبانی کی نفی کی گئی ہے کیس کی تفریق ہے؟ تفریق ہے فضائل کی نفی نہیں کی گئی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 مجھے ایک جگہ دعوت ہوئی تو میرا شاگرد کھڑا ہوا میری تعریف کرنے کے لیے ہست اللہ اللہ عام طور پہ مجھے زندہ باد کہ میں گھسا آ جاتا ہے میں کہتا ہوں بھائی میں تو زندہ بیٹھا ہوا ہوں زندہ آباد کو کہتے ہو جب میں مر جاؤں نا تو اس وقت کو زندہ آباد پھر دیکھنا میں کھڑا ہو جاؤں تو وہ اللہ کا بندہ تعریف تو کرنی تھی میری تو آیت پڑ رہا ہے تل کر رسول بدل بات یہ ٹھیک ہے غصہ آیا پڑا تو آدمی کو مقبوت الحواس ہوا سنا ہو سوچ کے تو تعریف کرے بھائی آیا تنا پڑھ دو ایسے تقریر کر دے گا میں تھی آت پڑھی چلی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 شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں